ٹھیک ہے مسلمان امت مسلمان قوم بہت ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے لیکن یہ شعر ہے بات سمجھ رہی ہے یہ شعر ہے اور شیر سو جائے تب بھی خطرناک ہوتا ہے شعر زخمی ہو اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے ہم اپنی مسلمان امت کے حالت پر روتے تو ہیں مسلمان امت کی حالت پر غمگین تو ہیں لیکن امید بھی ہے انشاءاللہ اللہ ہماری یہ امت کھڑی ہوگی یہ شعر ضرور بیدار ہوگا استاد محترم یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات تو مسلمانوں کی حالت بیان کرنے کے لیے ذکر کی لیکن بات پوری کرنے کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ شرق میں اور غرب میں تھوڑی تھوڑی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ امت بیدار ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے یہاں اور وہاں شمال میں جنوب میں شرق میں اور غرب میں ہر طرف اپنی نیند سے نکلنے کی کوشش میں مصروف ہے یہ امت انڈونیشیا جیسے ممالک میں بالی کا دماغہ آپ کو یاد ہوگا جہاں جہاد کی بات بھی مشکل ہوتی ہے اور افریقہ جیسے ممالک میں جب افریقہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ہڈیوں کا بنا ہوا پنجر آتا ہے کہ جن کو کھانا نہیں ملتا اور وہ ہڈیوں کے پنجر میں بدل گئے ہیں لیکن آج سومالیہ کے مجاہدین موگادیشو سومالیہ کے آدھے دارالحکومت پر قابض ہے اور پارلیمنٹ پر کئی ایک دھماکے کر چکے ہیں شاید ولہ علم اس رمضان میں بھی انہوں نے دھماکہ کیا ہے اور وہ ممالک جن کے نام بھی لوگوں نے نہیں سنے تھے وہاں پر اتنی بڑی تحریکیں اٹھائی گئیں کہ لوگ حیران رہ گئے مثال کے طور پر مالی مالی کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کس باغ کا بھائی مالی ایک ملک کا نام ہے یہ کسی باغ کا مالی نہیں ہے یہ ایک ملک کا نام ہے اور اس ملک کے مجاہدین نے وہ کام دکھ کر دکھایا جو امارت اسلامی افغانستان کے بعد آج تک نہیں ہوا تھا وہ کیا کام تھا جیٹ تیاروں کو بطور غنیمت حاصل کرنا سب سے پہلے واللہ عالم جیٹ تیارے بطور غنیمت عمارت اسلامی افغانستان کے سقوط اور گیارہ ستمبر کے بعد مالی کے مجاہدین کو ملے ہیں بعد میں پھر سوریا میں پھر عراق میں الحمد مل رہے ہیں نائجیریا کے مجاہدین کینیا کے مجاہدین مشرق ترکستان کے مجاہدین اور انشاءاللہ اب برما اور بنگلہ دیش کے مجاہدین تو ساز محترم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے میں نے امت کے منفی حالات تو بتا دیے لیکن مثبت حالات کو اگر نہ بتاؤں تو نا انصافی ہوگی اس لیے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ جہاد کی خاطر بیداری مسلمان امت کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور امت انگڑائی لے رہی ہے اٹھنے کی کوششوں میں مصروف ہے لیکن جو امت خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد سے تقریباً ایک صدی سے سو رہی ہے اور تکلیف دہ حالت میں ہے اتنی جلدی تو بیدار نہیں ہو سکتی اس کے لیے کوششیں ضروری ہیں کام کرنا ضروری ہے خلیل المبادرات استاد فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بیداری تھوڑی تھوڑی ہے ولكن کنل استیان والجو مشحون ولمنا خصور یسخن لیکن لوگوں کے اندر دشمن کے خلاف نفرت پھیل چکی ہے اور ماحول گرم ہے انقلابی ماحول ابل رہا ہے وہ یو بشر بھی اور یہ انقلابی ماحول جہادی حرارت میں تبدیل ہونے کو ہے بفضل اللہ اللہ کی مہربانی سے ثم فغلی جبروت ال امریکن و شراست حقوت و جشمل اور اس میں دوسری مہربانی کس کی ہے امریکی ظلم کی ہے اور یہودیوں کے بغض کی شدت کی ہے اور صلیبی حملوں کی لالچ اور تما کی ہے حرص کی ہے کہ یہ حد سے گزر گئے ہیں وہ بھی فغل ان کی شافی او راط الفرا آئینہ ہمارے ملکوں میں جو فرعون حکومت کر رہے ہیں ان کی شرمگاہیں کھل رہی ہیں ان کے عیوب سے پردہ اٹھ رہا ہے اور جو توت کے پتوں کے ذریعے انہوں نے اپنے لیے چڈیاں بنائی ہوئی تھی اس کے آخری پتے بھی گر رہے ہیں هذه مقامہ تو بشروبی شمس العمل عمل یہ عالمی جہاد کی روح آرزو کے سورج کی پیدائش کی خوشخبری سنا رہی ہے یہ عالمی جہاد کی بیداری عارضو کے سورج کی پیدائش کی خوشخبری سنا رہی ہے شمس یکاد لم يبقى مل اللیل على فزوقها الاقید الا انوار فجر البشائر الصادقہ ایسا سورج جس کے طلوع ہونے میں صرف سچی بشارتوں کے صبح کی روشنیوں کے پڑنے کی دیر ہے سچی جو بشارتیں ہیں اس کی صبح کی روشنیوں کے پڑنے کی دیر ہے کہ سورج نکلائے گا وہ بسیم المل فی عمل یا تجاد المجاہدین اور مجاہدین کی جہادی کاروائیوں میں جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ اس کی دلیل ہے کہ بشارت کی صبح تلو ہونے والی ہے اور اس کے بعد پھر آرزو کا سورج بھی تلو ہوگا فَالْوَعْدُ حق وَلَا شَكٌ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سورہ نور کی پچونوی آیت میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّطَانِ الرَّجِيمِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالحات۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے ان کے لیے اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے لئے تخلیف کمس اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ دین قبل کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے گزرنے والوں کو اللہ نے خلافت عطا کی تھی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور اللہ تعالی ان کو ان کے دین کی طاقت عطا کرے گا اللہ جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے ولیبد خوف امنا اور اللہ تعالی خوف کے بعد ان کی حالت کو امن میں تبدیل کر دے گا ضرور بضرور تبدیل کرے گا لام تاقید کے لیے ہے اور ن سقیلا تقید کے لیے ولادیلن ہوں اور ضرور بضرور اللہ تعالی خوف کے بعد ان کی زندگی کو امن میں تبدیل کر دے گا شرط کیا ہے یا لا لایو شریکونبی شیعہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں لا شریقوں نبی شع میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے نماز میں بھی میری عبادت کریں روزے میں بھی میری عبادت کریں اور حاکمیت میں بھی میری عبادت کریں توحید الربوبیہ تو عید الحیہ تو عید السما و صفات تو عید تمام توحیدوں کا اقرار کریں یا بدوننی اللہ فرماتا ہے کہ صرف میری عبادت کریں یہ شرط ہے میرے قانون کو نافذ کریں میری شریعت کو تدبیق کریں لایوشریک نبی شعیٰ ڈیموکریسی جمہوریت سوشلزم،, سوشلزم کیپٹلزم دوسرے غیر شرعی انسانی قوانین کو نافذ نہ کریں شرق فی الباد اور شرک فی الحاکمیہ دونوں سے دور رہیں تب اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو یہ نعمت دوں گا امن کفرآباد فلاح ملفاسوم اور جو اس کے بعد کفر کرے ناشکری کرے وہی فاسق لوگ ہیں وہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں وہی نافرمان لوگ ہیں